حضرت امام زرقانی نے یہاں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن حضور سیل کرتے کرتے بدنی زندگی میں باہر تشریف لے گئے وہاں ایک کافرے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چل رہے تھے ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا کافلے والوں سے پوچھا اس اونٹ کو بیچتے ہو انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا حضور نے پوچھا تو کہاں کہا بیچتے ہیں میرے شہ کہتے ہیں میں دل بیچا میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ نہیں میں اپنا سارا کار بیچا پیارا محمد آ جا انہوں نے بیچنا تھا یہ نہیں کہا جی ہم بیچتے اچھا کتنے کا بیچتے ہو کہا جی اتنے کا, کا. سودا طے ہو گیا عروج نے فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غر سے تو آیا نہیں تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کے آتا میں تو سیر کرتا ادھر آ نکلا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا اور میں نے اس کا سودا کر لیا ایسا کرو کہ اونٹ مجھے دے دو اور میں شہر جا کر کے اپنی اس کی اونٹ کی قیمت تمہیں بیچ دیتا ہوں انہوں نے کہا میں منظور ہے حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دیے اور جب حضور جا رہے تھے تو وہ حضور کو دیکھتے رہے اور جب آقا کریم نظروں سے اجل ہو گئے تو وہ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے جب باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ شخص جو اونٹ ادھار لے گیا ہے اس کا پتہ پوچھا تھا کسی نے جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا اتا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جب کسی کو ادھار دیں تو یا اسے جانتے ہو یا درمیان میں کوئی زامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے اور کہا ایک شخص آیا تم نے اس کو اونٹ دے دیا اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا اس نے کوئی درمیان میں جامن میں نہیں دیا تم نے کوئی گر بھی گروی نہیں رکھی اس کی تو یار تم سب کی عقل پہ پر پر پردہ آ اس کا پتہ تو پوچھ لیتے قیمتی اونٹ لے گئے۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے ایزا تکن لما یا کنور جو میں بین سنایا ہو کہا میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا دوسرا کہنے لگا یار جب وہ جو ہے وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ اکس پڑتا اکثر تیسرا بولا یار میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا کیا خوب سجڑ دیا نے یا خوب سجڑ دیا اکھیاں نے جن میں کے سدائیاں رکھیا تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جن کے چند شرما دے ہاتھ جاوے وی نشیلے مست رسیلے سونا کجل سہاوے اک اگڑے انج پیا جاپے جیو میں خانہ کل جائے توبہ توبہ حُسن سجڑنا دا چال نہ چلی جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ہو جاوے تے جے او کھولے پیچ زلف دے تے راہی رافن جاوے توبہ توبہ حُسن سجڑنا دا چال نہ چلی جاوے علم خدا نے اینا دتا عقلا وچ نہ آوے عقل خدا نے انی دتی علماں وچ نہ آوے کی اجازت نظر وچ دی جو آوے وک جاوے خلق عوضے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچا رہے آزم ایڈا سوڑا ماہی سنو کدر نظر نہ رہے انہوں نے کہا جو بھی ہوا تم, تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ قیمتی اونٹ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے ہتھیا کے لے گیا امام زرکانی لکھتے ہیں جب انہوں نے یہ کہانا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی خیمے کے پردے کی اوٹ میں بیٹھی کافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سڑکایا اور ان سے مخاطب ہو کے بولی آنا زامنا تم بے سامان جما نہ خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا میں اس کی زامنہ ہوں اور اچھا اچھا سے جانتی ہے کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے تھوڑی دیر گزری تو حضور کے غلام آ کہ کون ہیں لوگ جن سے ہمارے آقا نے اون خریدا تھا <تصفح> انہوں نے کہا ہم لوگ ہیں کہا یہ حضور میں کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بیچی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے انہیں کہا قیمت بعد میں دینا ہم تو خود بک گئے ہیں ہمیں پہلے بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے تو کہا یہ نخلستان مدینہ جو سامنے دکھائی دیتا ہے یہی ڈیرے ہیں اس محبوب کے تو امام زرقانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ اس قبیلے کا نام تھا وفد تارک وہ سارے کا سارا وفد تارک اٹھا اور مدینہ تر منورہ پہنچا اور حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے وہ چہرہ اتنا خوبصورت تھا اللہ اکبر دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے سورت تیری تو کسی سے اگر پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے تو پھر آؤ نا اس سے پیار کیجئے جو اتنا سونا ہے پیر وید علی بول کے کہنے لگے مکچند چند بدر شاہ شانی ہے مت چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف اک مستانی ہے مخبو رکھی مد بھریاں آلہ حضرت بریلی سے بول رہے ہیں لہجہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے بل بل نے گل ان کو کہا بل بل کی منتہائی پرواز نہیں ہے کسی کو پھول کہہ دے وہ پھول سے آگے تو سوچ نہیں سکتے لیکن اس نے بھی پھول کہہ دیا بل بل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جاں فیضا حیرت نے جھنجلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ حسن دیا اللہ نے اپنے محبوب کو تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے تو مجھے بتاؤ کہ حضور جیسا سونا زمانے میں کوئی ہو سکتا ہے اللہ اکبر سارے حسن حضور کے قدموں سے پھوٹتے ہیں اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے یہ شعر آزم چشتی مرحوم کا کہ اس نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے یہ شعر لکھ دیا کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سبات تو کائناتے حسن ہے یا حسن کائناتے تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے تو پھر بتاؤ حضور کے حسن یار حضور کے چہرے کا جمال اور رنگ اور تو اور... پھر حضور کا چہرہ ہے نا حضرت محمہ بنتے کردم رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہیں کہ مجھے حضور کی زیارت کا شوق ہوا تو میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی زیارت کے لیے حجت الوداع کے موقع پہ میں حج کے لیے گئی اور حضور سواری پہ بیٹھے تھے اور میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور حضور کی زیارت کے لیے پہنچی حضور کے چمکتے چہرے پر نظر جم نہ سکتی تھی اور میرے میں ہمت نہ ہوئی کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں تو حضور سواری پہ بیٹھے تھے تو میں حضور کے پاؤں کو دیکھنے لگی فرماتی ہیں کہ حضور کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا قد باقی انگلیوں کی مناسبت سے لمبا تھا فرماتی ہیں ہے تو فی ماں نسی تو اس باہو کہتی ہیں کہ آج تک اتنا عرصہ گزر گیا ہے حضور کی مبارک انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کا حسن ہی بری نگاہوں سے زائل نہیں ہوتا یار جس کی انگلی اور جس کے پاؤں کا حسن اتنا ہے اس کے چہرے کی جمال کی کیفیت کیا ہوگی وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ قدموں پہ جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں پہ جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا تو حضور علیہ سلاط و کے حسن اور حضور کے جمال کی وجہ سے اگر پیار کیا جائے تو پھر مجھے بتاؤ کہ حضور علیہ سلاط والسلام سے بڑھ کر کائنات میں حسین کون ہو سکتا ہے اور خوبصورت کون ہو سکتا ہے تو اس لیے ہماری محبتیں اور ہماری عقیدتیں حضور کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہوں اب کسی سے اگر پیار کر لیا جائے تو اس پیار کے تقاضے کیا ہیں بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اور یہ محفل امداد اس, اس عقیدت کا روپ ہے محبت کے اس تقاضے کی تکمیل ہے بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ چڑا رہے اس کی باتیں ہوتی رہیں رومی علیہ رحمان جنہیں اقبال نے اپنا مرشد بانا ہے ان کا کمال یہ ہے کہ وہ تمثیل سے بات کا سمجھانے کی عادت رکھتے ہیں وہ اس نقطے کو بڑی خوبصورتی سے سمجھاتے کہ کسی نے مجنو کو دیکھا کہ ریت کے اوپر للا لی لکھ رہا ہے اس نے رک کے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو تو گفت مشق کے نام ہے لیلا می کدم خاطری تسلی می دہم اس نے کہا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں تو رومی کہتے ہیں کہ اگر مجنو کو لیلا کا نام تسکین دیتا ہے تو امتی کو حضور کا نام تسکین نہیں دیتا اور میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لگوں پہ اس مبارک نام کا چراغاں ہوتا ہے تو جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے میاں صاحب نے بھی اپنے انداز میں کہا ہے نا جو کسی عاشق آشق ہو میں گلو سے دی کرتا سو سو مکر بہانے کر کے مرنے ہو سکے جب محبت کسی سے ہو تو پھر اس کا تذکرہ کسی نہ کسی بہانے چڑھا جاتا ہے یہ بھی ہو سکتا کہ طبیعت اچاٹ ہو جائے کہ یہ بات چھوڑو بھی نا میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں تو بعض لوگ پرچیاں دیتے ہیں جناب میلاد النبی کے ثبوت کے حوالے سے بھی کو بات کیجیے تو میں کہتا ہوں کہ دلائی کی زبان میں ہمارے علما بات کرتے ہیں اور کمال کر دیتے ہیں لیکن میں کہا کرتا ہوں اپنے سادے لہجے میں کیا حضور کے ذکر کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چڑھا ہو اور بلبل بل کہے کہاں لکھا ہے بادشاہ کی اور یہ پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو محب کے لیے اس سے بڑا سرمائے کوئی نہیں کیوں کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے تو محبت کا تقاضا ہے بندہ جس سے پیار کرے اس, اس کا کثرت سے ذکر کرے دوسرا تقاضا یہ ہے بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا نہ ایپ سن سکتا ہے نہ اس کا ایپ دیکھ سکتا ہے ابو کا شہر یوم و یو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت میں بہرا بھی ہوتا ہے اندھا بھی ہوتا ہے اس کی محبت میں جو ہے وہ نہ اس, کی, اس کا ایپ بیان کر سکتا ہے نہ اس کا ایپ سن سکتا ہے نہ اس کو اس کا ایپ دکھائی دیتا ہے جہاں محبت پیدا ہو وہاں ایپ نظر نہیں آتے وہاں کمال نظر آتے ہیں ہوں بھی تو نظر نہیں آتے علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وہ اس کو بھی ایک تمثیل سے سمجھایا کہ بادشاہ وقت نے لیلا کو دربار میں بلا لیا اور کہا کہ تیرے حسن کا بڑا شوہرا ہے تو نے ایک شہزادے کو حواس باختہ کر کے رکھ دیا تاکہ اس کا تشخص اور نام بھی بھول گیا نام تو اس کا کیس تھا نا لیکن دنیا مجنون کے نام سے جانتی ہے وہ کسی نے کہا تھا تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے ت نے وعدہ کیا پچھڑیں گے نہ ہم تیرے ہی ہاتھوں سے نلام ہو تشخص تک مٹ گیا نام تک مٹ گیا تیری آنکھوں میں کون سا جادو ہے کہ تُو نے ایک شہزادے کو حواس باختہ کر دیا مجھے تو تیرے میں کوئی کمال نظر نہیں آیا تیرے سے زیادہ میری لوڈیاں خوبصورت ہے۔ گفت للہ خلیفہ کا تین کس تو مجنو شد پریشان غوی ابھی آس دیگر خوباں افزون دیستی گفت خامش تو مجنو دیستی بادشاہ نے بلا کر کے للا کو کہا کہ کون سا جادو ہے تیری آنکھوں میں تیرے سے تو زیادہ میری لونڈیاں حسین ہے مجھے تو کوئی کمال نظر نہیں آ رہا تو للا نے دو لفظی جواب دیا گفت خامش کہا بادشاہ چپ کر جا کیوں مجنو نستی تو کوئی مجنو تو نہیں نا دیدائے مجنو اگر بودے دے تو اص تو عالم بے خطر بودے دے تو را. تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا تو ہوش دارو لیک بے خدست در طریقے عشق بیداری بدست تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کے آیا ہے اور اس کوچے اس, اس میں ہوش کی پونجی چلتی نہیں ہے تو رومی کہتے ہیں کہ اگر للا کو دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ چاہیے اور مستفا کریم کو دیکھنا ہے تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے اگر وہ نگاہ ہوگی تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عیب دکھائی دے اور یہ تو ذات وہ ہے جہاں ایب ہے ہی نہیں محبوب میں تو ایب ہو بھی تو نظر یہ وہ ذاتا خوب تم بھر رہا کل عیبن. یہاں تو عیب نام کی چیز ہی کوئی نہیں بلکہ میرے امام بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں نقص تو بڑی دور کی بات ہے یہاں نقص کا گمان بھی نہیں ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شما ہے کہ دھواں نہیں ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے اور ہر شما کے ساتھ دھواں ضرور ہوتا ہے لیکن حسن رسول وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے اور وہ شما ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے تو جہاں محبت پیدا ہوتی ہے وہاں ایب ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتا اور جو میرے اور آپ کی آقا و مولا ہیں وہ تو ہیں ہی سراپا کمال اللہ اکبر ہمیں اس پہ ناز کرنا چاہیے کہ ہمیں حضور عطا کیے گئے خدا کی قسم حضور کی ذات وہ ذات ہے میں نے کتب میں پڑھا ہے بارہ نبیوں نے آزو کی ہے ہم حضور کی امت سے ہوتے نبیوں نے تمناائیں ہی کی ہیں آرزو نہیں